آئی یہاں بادشاہ نے قلعے میں مشاعرہ مقرر کیا ہے ہر مہینے میں دو بار مشاعرہ ہوتا ہے پندرہویں کو اور انتیسویں کو حضور فارسی کا ایک مصرع اور ریختے کا ایک مصرہ طرح کرتے ہیں اب کے جو مادر ثانی کی تیسویں کو جو مشاعرہ ہوا اس میں مصرع فارسی یہ تھا زنتماشا تماشا ہے گریان میر آباد ریختہ کا مصرع یہ تھا ہمارے عشق ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے نظر ہے کیا کہیے خبر ہے کیا کہیے میں نے ایک غزل فارسی میں اور ایک ریختہ موافق طرح کے اور دوسرا ریختہ اسی طرح میں سے ایک اور صورت نکال کر لکھا وہ تینوں غزلیں تم کو لکھتا ہوں پڑھ لینا اور میاں تفتہ کو بھی دکھا دینا می جیبام بادام چه بر چبر از گریبان میرا باد بدان ایوان نشین اون چبر غالب دربون می واد کہا یہ کس نے کہ غالب برا نہیں لیکن سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے نہ کہیو تان سے پھر تم کہ ہم ستمگر ہیں مجھے تو خو ہے کہ جو کچھ کہو بجا کہیے جو مدئی بنے اس کے نہ بنیے جو نا سزا کہے اس کو نہ نا سزا کہیے رہے نہ جان تو قاتل کو خوں بہا دیجیے کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے آہ, یہ میرا حال سنو کہ بے رزق جینے کا ڈھب مجھ کو آ گیا ہے اس طرف سے خاطر جمع رکھنا رمضان کا مہینہ روزہ کھا کھا کر کاٹا آئندہ خدا رزاق ہے کچھ اور کھانے کو نہ ملا تو غم تو ہے بس صاحب جب ایک چیز کھانے کو ہوئی اگرچہ غمی ہو تو پھر کیا غم ہے غالب بندہ پرور الحمد للہ کہ اور تو سب طرح خیر و آفیت ہے مگر گرمی کی وہ شدت ہے کہ ایازن باللہ میں آپ احتراق کا مارا دوسرے یہ مصیبت ایک وقت کا کھانا کھانے والا سو وہ اب موقوف غذا منحصر دہی پر ہے کہاں تک دہی کھاؤں کیا کروں اگرچہ تاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں مگر بدتر روزہ داروں سے ہوں روزہ داروں کو کیا کہوں کیا حال ہے میرے چار خدمت گزار ہیں چاروں روزہ دار آخرے روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ چار مردے پھر رہے ہیں یہ پریشانی اور یہ بے سر و سامانی آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سامان خرو خواب کہاں سے لاؤں روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خسخانہ و برف آب کہاں سے لاؤں افطار سوم کی جسے کچھ دستگاہ ہو اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے یہ ربائی اور یہ قطع کل حضور میں پڑھا تھا بہت ہنسے اور خوش ہوئے احتراق میں مر رہا ہوں مگر آموں کو تاکتا ہوں کہ کب نکلے بنگالے میں یقین ہے کہ آم چل نکلے ہوں گے دو برس کلکتے میں رہا ہوں جون کے مہینے میں آم پکتے ہیں دن تین ایک ہوئے ایک میوہ فروش پانچ آم لایا تھا مزہ نہ تھا لو کے پکے ہوئے تھے بھلا یہ تو سب باتیں ہولی مگر انگریزی ڈاک کا حال کہیے نہیں معلوم کیا بندوبست جدید ہوا ہے کہ بالکل ڈاک کا انتظام و اعتماد جاتا رہا ایک دو خط انگریزی ایک فرنگی کے طلف ہو گئے اس نے یہاں کی ڈاک میں گفتگو کی کوئی اس کا مجیب نہ ہوا اس نے بڑے پوسٹ ماسٹر سے شکایت کی جواب پایا کہ کچھ جواب نہ پاؤ گے تم نے دیا ہم نے بھیج دیا اب پہنچے یا نہ پہنچے سے بھی فریاد آئی ہے آگرے کے خطوں سے بھی سنا جاتا ہے اگرچہ میرا کوئی خط اب تک تلف نہیں ہوا ہے مگر وبائے عام میں بچاؤ کہاں ناچار میں نے یہ قاعدہ قرار دیا ہے کہ آگرے میں میجر جان جاکوب صاحب اور کول میں تم اور باندھے میں میرے ایک ماموں کا بیٹا بھائی ہے ان سب کو لکھ بھیجا ہے کہ وہ مجھ کو اور میں ان کو خط بیرنگ بھیجا کروں بھائی حساب برابر ہے مگر اس صورت میں خاطر جمع رہتی ہے اب اگر تمہارا خط پوسٹ پیڈ آئے گا تو میں آزردہ ہوں گا بیرنگ بھیجا کرو اور منچی ہر گوپال کو بھی سمجھا دو بلکہ یہ تحریر دکھا دو بہت پوسٹ پیڈ خط ضائع ہوتے ہیں بیرنگ پر اعتماد ہے چار جون اٹھارہ سو اسد اللہ بھائی صاحب کیا کہوں کہ کتنا ہسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تو, تو قطع یا ربائی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو تیس روزے رکھنے پڑے گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر روزے فرض نہ تھے بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو سپرد ہوا تھا اس میں میں نے تو کچھ نہ کیا اور اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا خدا حضرت کو سلامت رکھے دل کرتا ہے مرزا حسن علی بیگ رسالدار کے حال پر بی بی نے ان کی پانچ چھ ہزار روپیہ نقد و جنس تباہ کر دیا روپیہ کیا گویا گھر خات میں ملا دیا اب وہ غریب کیا کرے میرے پاس دو تین بار آئے ایک دن تنہائی میں اپنا حال کہا میں دیکھتا تھا کہ اس شخص کو اب رونا آتا ہے زن بد در سرو یہ مرد درین خو ہمرین دو زخ او یہاں دلی میں ایک اصطلاح نئے نواب کی ہے اور یہ لفظ عام ہے ہندو ہو یا مسلمان اس پر صادق آ جاتا ہے صورت یہ کہ جہاں کوئی شخص مرا بشرت آن کے دولت مند ہو اس کا بیٹا مال پر متصرف ہوا بدماش لوگ فراہم ہوئے اور اس کو خداوند وند نعمت اور جناب علی کہنا شروع کیا فلانی رنڈی آپ پر مرتی ہے فلانا امیر اپنی مجلس میں آپ کی یوں تعریف کر رہا تھا آپ کو لازم ہے اس رنڈی کا بلانا اور اس امیر کی دعوت کرنی دنیا اسی واسطے ہے روپیہ ساتھ ساتھ نہیں جاتا آپ کے بابا کیا لے گئے جو آپ لے جائیں گے غرض کے بندہ آج تک تین نئے نواب دیکھ چکا ہے ایک تو کھتری ٹوڈر مل لاکھ روپے کا آدمی تھا پانچ سات برس میں سب کچھ کھو کر شہر سے نکل گیا اور مفقود الخبر ہو گیا دوسرا ایک پنجابی لڑکا سعادت نام پچاس چالیس ہزار روپیہ کھو کر تباہ ہو گیا تیسرا خان محمد نام سعد اللہ خان کا بیٹا کہ وہ بھی بیس پچیس ہزار روپیہ لٹا کر اور بگھیوں پر چڑھ کر اب جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے غرض کے مردوں کو نئے نواب بنتے سنا تھا عورتوں میں اس نیک بخص کو دیکھا اصل اس کی یہ ہے ایک خانگی ہے مکارا اور ارارہ اب بڑھاپے میں اس نے میرے حقیقی سالے یعنی زین العابدین خان مرحوم کے ماموں کو دام میں لا کر ان کے گھر میں بیٹھی ہے اور نیک بخش بہو بیویوں کو لوٹتی پھرتی ہے اسی نے رسالدار کی بیوی بی سے مل کر اس کو نیا نواب بنایا اور سارا گھر لٹوایا چنانچہ رسالدار کی زبانی آپ کو مفصل معلوم ہوگا بیچارے نے ہر چند چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے ہر گز نہ گئی دار کنج دماغم مطلب تالاب جاؤ یہ نصیحات کن ہجرے پورا زم زمائے چنگ ربا باسط اب یہ تنہا آپ کے پاس آتے ہیں ان کی رام کہانی ان کی زبانی سنیے گا حسین علی آپ کو بندگی کہتا ہے الف بے جیم ہے خے پڑھتا ہے خدا میری شرم رکھ لے اور اس میں کوئی اس طرح کو قصور نہ رہ جائے جو لوگ مجھ کو نام رکھیں کہ کیا بری طرح پرورش کی صاحب اب کے جمعہ کو الوداع اور اگلے منگل یا بدھ کو عید ہوگی انیس جون اٹھارہ سو چون اسد اللہ بھائی صاحب قصیدہ مدہیا حضرت ولی عہد بہادر میں شین کی ضمیر متلا سے لے کر دور تک بطرف معشوق کے راجے ہے زہی بو نغون شی واد خا ہست ہنا بست گل بداؤ ماؤنیشہ کا مورد مذکور نہیں یعنی معشوق شاعر کہتا ہے واہ عجب معشوق ہے کہ بتا ن مغاں شیوا داد اس کے ہیں مغان شیوا صفت ہے بتا کی میرے معشوق کے داد ہیں ایسے معشوق کہ جو موغا شیوا ہیں اور موغوں کی جہاں اور روشیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھوں میں مہندی لگائے رہتے ہیں اور معشوقوں کے ہاتھ بھی ہنائی ہوتے ہیں اور داد کا کام دامن پکڑنا ہے جب معشوق اس کے دامن گیر ہوئے اور ہاتھ ان کے ہنائی ہیں تو گویا وہ دست رنگین پھول ہیں اس کے دامن میں مغا شیوا کی وہ ترکیب ہے جو گل رخسار اور ماہ جبین کی ترکیب ہے یعنی وہ شخص کے جس کا رخسار مانند گل کے ہے اور پیشانی چاند کی سی ہے اور شیوا مغاں کا سا ہے مخ آتش کدے کا کار فرما اور چونکہ بادشاہان نے پارس آتش پرست تھے تو وہ خدمت آتش قدوں کی عمائد و اکابر و اشراف و علماء کو دیتے تھے اور شراب کو چونکہ بہت عمدہ چیز اور پاک اور متبرک جانتے تھے اور ہر صفلا و فرو کو نہیں پینے دیتے تھے یہ بھی مغوں کی تحویل میں رہتی تھی تاکہ وہ جس کو لائق سمجھیں اور اہل جانے اس کو بقدر مناسب دیں بہرحال وہ لوگ یعنی مغ بہت خوبصورت اور خوش سیرت عالم فاضل طرح دار بزلہ گو حریف ظریف ہوا کرتے تھے اس راہ سے پارسیوں نے مغہ شیوا مدھا معشوقوں کی ٹھہرائی ہے یعنی چالاک اور خوش بیان اور طرح اور ترچھا اور بانکہ مانند مغوں کے اور اس کا نظیر ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے کسو بیگم یا عمدہ عورت کو کہیں کہ فلانی بیگم یا فلانی عورت میں کتنا ڈومنی پن نکلتا ہے قصہ مختصر مغا شیوا اس محبوب کو کہتے ہیں کہ جو بہت گرم اور شوخ اور شیریں حرکات اور چالاک ہو تم کس ریختہ کو نیا سمجھتے ہو کہا کیے اور ہوا کیے یہ غزل پرانی ہے دریا میرے آگے صحرا میرے آگے اس پر بھی ایک سال گزر چکا ہے قد مبارک کے مشاعرے کی غزل ہے بازی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے مولوی محمد عبدالرزاق شاکر قبلہ ابتدائی فکر و سخن میں بے دل و اسیر و شوکت کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا چنانچہ ایک غزل کا مقتا یہ تھا طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے پندرہ برس کی عمر سے پچیس برس کی عمر تک مضامی نے خیالی لکھا کیا دس برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا اور یک قلم چاک کیے دس پندرہ شعر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیئے بندہ پرور اصلاح نصری کی ضرورت نہیں آپ کی انشاء کی یہ روش خاص دلچسپ اور بے عیب ہے اس وضع کو نہ چھوڑیئے اور جو میرا تتبو اور مجھ پر توجہ منظور ہو تو پنج آہنگ وغیرہ میری مصنفات کو بعمان نظر صرف ہمت ملاحظہ فرمائیے اور مشق بڑھائیے چشمے بد دور طبیعت حضور کی نہایت عالی اور مناسب اس فن کے ہے میں آپ کی رسائی ذہن اور قوت قلم سے قوی امید رکھتا ہوں کہ انقریب بہت خوب لکھیے گا میرے اور تمام دوستوں کے فخر اور دشمنوں کے رشک ہو جائیے گا غالب